تو جب ہم نے رمی کے لیے گئے نا تو ہم نے ان کی طرف سے کینکری ماری تھی ٹھیک ہے دو دن کے لیے ٹھیک ہے تو کیا ہم آپ نے پرسوں مسئلہ کیا تھا کہ جو کینکریاں ماری جو جتنی دن کی رمی رہتی ہے اتنے ان کو دم پڑے گا صحیح تو کیا ہم دم کے پیسے ہم وہاں بھیج دیں بھیج دیں یا ہمیں خود جانا پڑے گا وہاں اچھا ٹھیک ہے بھائی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور ساتھ ہمارے السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی نو صاحب میں جو کلام ہے عارفانہ میرے حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد تار قادری محمد اللہ علیہ ان کا کلام ہے یہ کرو ہو ملا کرو سوال اللہ سوال اللہ بس ایک نظر ہی میں دل گات کرو ہوا گجر جاؤ باغات کرو جس رخ روخی گزر جاؤ باغات کرو بیگ سجائے تیرے کارن واہ معلوم نہیں کی تھے ملاپات کرو اللہ دنیا تیرے ماں محراج ہے مہارا جس کو بی واہ نین سے جگمات کرو نین چکن سے جگمات کرو لگے ہیں ساجن تیرے ماں گط جس پہ بیجاترو اور رت ری سردان کبوبی چکی تا ہے کس اجڑی نگریہ میں کیا بات کرو سمانتا. اس بہری نگریہ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کالر شامل کرتے ہیں نازیل السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون اور کہا جی سر ہے؟ میرا مفتی صاحب سے آ, تین سوال ہیں ایک تو یہ کہ جب عورت جو نماز پڑتی ہے اس کی کونیاں زمین سے اوپر ہونی چاہیے کہ زمین کے ساتھ لگنی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتی ہیں اگر اس کے ساتھ ہم عربی نہیں پڑھتے خالی اردو پڑھتی ہیں اردو پڑھنے کے ساتھ اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں عربک نہیں پڑھتے کیا اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا خالی قرآن پاک پڑھنے گئے ہے ٹھیک ہے اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ان مرد کے بارے میں اس دنیا میں اور اگلے جہان میں اللہ تعالی کے حضور میں کیا جو بیوی بچوں کی ذمہ داری سے بھاگتی ہیں بچوں کو جو پیدا کرنا تو جانتے ہیں مگر بعد میں ان کی ذمہ داری کو بھول نہیں کرتے اور اس عورت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ عورت بچوں کو سنبھالتی ہے اس کے مسائل ان کی پرابلم ان کے مسئلے کہ وہ کالج میں پڑھتے ہیں سکولوں میں جانتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے پہلے تو یہ تھا کہ جی عورتیں جاتی ہیں تو مر جا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور بچے عورتوں کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ان کو سنبھالو اب وہ اس عورت کے لیے کیا ہے کہ جو بچوں کو سنبھالتی ہے ان کو پالتی ہے ان کی ذمہ داری کو قبول کرتی ہے وہ ایک مرد کا فرض ہے یا ایک عورت کا ٹھیک ہے بہن آپ کو ضرور بتاتے ہیں بہت थी شکریہ کال کرنے کا اسی صاحب بات ہو رہی تھی جس طرح کہ آج کل کے دور میں ہم سب چیزیں بلا چکے ہیں رویہ ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو مسلمان ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا ہے جی ہاں یہ ہر فرد میں تو صلاحیت نہیں کر گیا ہے لیکن مطلب بعض مقامات پیسہ ضروری پہ کروا جب ہم وہ امور پہ بات کر رہے تھے کہ علم کی بھی کمی ہے عمل بھی اب آپ دیکھیے کہ وہ نظر نہیں آتا ایک آدمی مطلب صرف الفاظ کے کھیل سے سامنے والے کو متاثر کرنے کے چکر میں تو رہتا ہے جب عمل دیکھتے ہیں تو ویسا نظر نہیں آتا پھر خبر و تحمل نہیں ہے کسی نے اگر جواب نے کوئی بات بول دی ہے تو شدت سختی پھر نراض ہو جانا غصے کا اظہار کر دینا اخلاق کی کمی بھی نظر آتی ہے ذاتی فوائد اور مقاصد زیادہ پیش نظر ہوتے ہیں اگرچہ وہ لوگوں میں منکشف نہ ہو لیکن بھارت اپنا دل تو جانتا ہے اللہ جانتا ہے صحیح اور پھر یہی جیسا آپ نے آخری بات فرمائی کہ حکمت سے اختیار نہیں کرتے ہیں اگر بالفذا کو کسی کے عقائد میں فساد نظر بھی آتا ہے हم. تو اس کے بیان کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ عوام میں اس کو مبم انداز سے بیان کر کے انتشار پیدا کر دیں جی نہ عوام کو دلیل پتہ ہے نہ عوام کو نفس مسئلہ پتا ہے کھیلتے رہیں اور, رہے اور, رہے اور آپ کھیلتے رہیں اور صح. صح. اس کے جذبات کو بھڑکاتے رہیں مناسب کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ہاں میں بھاؤنگر سے بول رہی ہوں گجرات سے انڈیا سے جی جی فرمائیے بھائی ہاں آپ کے پیچھے آزاد کی آواز بھی آ رہی ہے زندہ ہے زندہ چکن بیچنے کا اور بلال کر کے بھی اچھا ہاں تو اس میں کیا ہے کہ وہ امک مردار ہو جاتی ہے اس کو بیچ کر اس کا پیسہ لینا جائز ہے یا نہ جائز ہے اچھا آپ کے پیچھے اچھا آپ یا تو جو مردا ہے تو اس کا پیسہ لے کے میں کا دوسرے کو تقسیم کر سکتا ہوں یا نہیں کوئی مسلمان بھائی کو یا تو وہ بیچ دیا میں نے مردا ہو گیا وہ ٹھیک ہے ٹھیک کو وہ میں پیسہ کس کو تقسیم کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں مردار جانور ہے وہ دوسرے کاسٹ کے وہ کھاتے ہیں کافر لوگ بالکل آپ کی بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر مختصر سوقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے نازیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان میں انڈیا سے بول رہی ہوں جی جی اور میرا یہ سوال ہے کہ میں نے میرا کچھ پیسہ انویسٹ کری میں دیوا ہوں اور میرا بچہ چھوٹا ہے میری بڑی بیٹی جو میرا سہارا تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اچھا اور اسی پیسے پہ میرا گھر چلتا ہے لیکن جہاں میں نے وہ پیسے انویسٹ کرے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ پیسہ میرا انٹرسٹ کا ہے پہلے وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ منافع ہے تو کیا وہ پیسہ میرے لیے واجب ہے اور میں بہت خیرات کرتی ہوں میں بہت بچوں کی مدد کرتی ہوں مجھے بولنا نہیں چاہ مجھے معاف کرے لیکن میں بہت پریشان ہوں اور ہمارے گھر میں میرا شا چار سال سے بیٹھ بیٹھے تھے اب وہ اسی سال گزر گئے اللہ تعالیٰ کروں بہت پریشانیاں ابھی میں میری والدین کے ساتھ رہتی ہوں کیونکہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے اللہ بالکل بہن آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں شفیق بات کر رہا ہوں پشاور سے جی شفیق صاحب دو کوشچن ہیں میں ایک تو یہ سٹونز کے بارے میں پوچھنا تھا پہننے کا پتھر جو پہنتے ہیں اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو سونا جو ہے وہ یوز میں ہو آیا اس کے اوپر بھی سکاط دینی ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی مفتی صاحب یا تو قائل ہو جاؤ جو رویہ ہو گیا یا تو قائل ہو جاؤ ورنہ تیار ہو جاؤ دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے یہ جو رویہ ہے ہمارے ہاں قائل ہونا نہیں کسی کو آتا وہ شخص کہتا ہے کہ یا تو قائل ہو جاؤ مجھ سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لو یا پھر تم دائرہ اسلام سے خارج ہو یہ رویہ کیسے یہ واضح چوکے بتاتا ہے کہ ایک مطلب زبردستی اور سختی پیدا ہو ہے سختی سے اسلام پھیل سکتا ہے کسی کو نہیں قرآن حکیم حکم ہے لا کراہ فتین دین میں کوئی سختی نہیں آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی کو الگ الگ واضح کر دیا طبعیہ رشت من گئی ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے دیا اب اس کے بعد انبیاء یا اولیا یا مبلغین دعوت دیتے ہیں اس کے بعد بات ختم صحیح؟ دعوت دے دی اب کسی کو زبردستی آپ نہیں منوا سکتے تسلیم کروا سکتے ایمان پہلا سکتے اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 99 نے اللہ تبارک وطالیہ نے فرمایا اگر آپ کا رب چاہے تو زمین میں کوئی بھی کافر نہ رہے ہلو جی, شاہ رب کا لامانا لا منسل اردی جمیاں کل جمیا سارے مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے سب کو مسلمان بنانے میں لیکن پھر بھی وہ کسی کو زبردستی نہیں اختیار دے کے بھیجا ہے اب جو بھی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے اختیار سے آئے جب اپنے اختیار سے آئے گا تبھی تو اس کو اجر ملے گا تبھی تو اس کو انعام ملے گا صحیح زبردستی لانے کا تو کوئی مقصد نہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام, السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں منیر احمد بول رہا ہوں ہے جی منیر صاحب آ, میری گزارش یہ ہے مفتی صاحب سے میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ داڑھی ایک بارش سے کم رکھنا یا کٹوانا حرام ہے تو اس کی شرح حسین بتائیں گے کہ کیا داڑھی ایک بارش سے کم ہو تو وہ بھی اس زمرے میں آتی ہے کٹوانے کے زمرے میں ٹھیک ہے آپ کو بالکل بتاتے ہیں بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا اچھا مفتی صاحب کسی پر عقیدہ تھوپنا اپنا اپنا خیال اپنا سوچ اپنی سوچ تھوپنا میں جس تناظر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت پر جو اعتماد ہونا چاہیے اس کے ہدایت دینے والا تو رب ہے اور اس پر چھوڑ دینا تو کہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی نظر تو نہیں آ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع فرمائی اور عقیدہ توحید کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ دی کی نگاہ میں سامنے والے غلط تھے اور عقیدہ توحید درست تھا ہوتا <تصفح> یہی مسئلہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے آپ کو بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ تسلیم کرتا ہے اور سامنے والے کے عقیدے کو غلط تسلیم کرتا ہے صحیح اور وہ اسی چیز کو بنیاد بناتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا اب یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر یہ غور کریں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو کفر و اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں علمیہ یہ ہے کہ وہ اس گہرائی تک تو وہ نہیں پہنچ پائے جو نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم جانتے تھے جو مسائل کفر و اسلام کے نہیں ہیں انہیں مسئلہ کفر و اسلام بنا کر کافر و مشرق قرار دیا جا رہا ہے یہ ہے مطلب المیہ تکلیف دے بہت زیادہ تکلیف دے ہیں اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ایک عقیدہ کفر پہ ڈٹا ہوا ہے हुँ. جسے گورنمنٹ نے بھی بعض کو کافر قرار دیا باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ قرار دیا صحیح. ہے تو ہم اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے وہ تو مسلط کر رہی ہوا نا گورنمنٹ کی طرف سے हुँ. تو یہ ہم دیکھیں یہ اس میں ت... تو ایک اتفاق سے رائے پایا گیا نا بس وہی بات رائے ایک طرف ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سواد اعظم بڑی جماعت میری ہی ہے رویوں پہ غور و رویوں پہ غور تفکر ضروری ہے اب اس دور کے اندر میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا عقیدہ خود سیکھیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے, ہے میں یقین سے کہتا ہوں آپ ایک لاکھ ہی عقیدے والوں کو سامنے کھڑا کر لیجئے اور ان سے کہیے کہ اپنے عقائد بیان کریں کہ آپ کا عقیدہ ہے کیا وہ عقید قائم ضرور ہے لیکن جب اس کو بیان کرے گا تو اس میں غلطی واقع ہو توانا حدیث نہیں جانتا بس دو چار باتیں ہیں مجھا خاندانی رسم و رواج ہیں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں تو بہرحال اس طرح کا رویہ یہ انتشار و کا سبب بنتا ہے خصوصا جو نئی نسل اسکول کالج یونیورسٹی سے باہر آ رہی ہے یا پڑھ رہی ہے ان کو مکمل ان چیزوں کے بارے میں علم تو ہوتا نہیں وہ انتہائی بدزن ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مولوی لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو لڑنا ان کو لڑنے رہنے دو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے تبلیغ دین کا کام ان میں نہیں ہو پاتا ایک کون شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر بات کر تنویر قادری جی تنویر صاحب فرمائیے کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے میں سر مفتی صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں کون سی اچھی صورت ہے جو کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ مفتی صاحب یہ بہت زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو جاتا جب علماء اپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیچے عوام میں ایک عجیب کیفیت پیدا شروع ہو جاتی ہے کس طرح سے علماء کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک کنسینس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے دیکھیں ہمارے پاس جو قولا فیصل ہے بہت پازیٹولی اس کو شروع کیا جائے جی ہاں قولا فیصل ہے وہ ہے قرآن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ مرور زمان کے تحت وقت گزرتا ہے تو وہ ٹریڈیشن بنتی جاتی ہیں ان پہ ہم زور دیتے رہیں اور وہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو لازمی طور پہ اختلاف اور انتشار پھیلے گا ہم اگر اپنی اجتماعیت کے لیے قرآن کو کولے فیصل بنا لیں اور قرآن میں جو ظاہرا جو باتیں موجود ہیں اس پر اتفاق کرنا شروع کر دیں پھر اگر بعض معاملات میں ہر ایک اپنے اپنے مشرب کے اعتبار سے چلتا ہے قرآن میں کس چیز کا ذکر نہیں ہے آپ کے عقیدے کی عقید ہر چیز کا ذکر موجود ہے صحیح. اگر ہم قرآن کو فیصلہ بنا کے اتفاق کر لیں صحیح. اور باقی چند چیزوں کو جو ایمانیات سے تعلق نہیں رکھتی جو ہمارے اپنے ذاتی ٹریڈیشن ہیں اس کو اپنے اپنے ذوق پہ چھوڑ دیا جائے صحیح. تو پھر اٹومیٹکلی اتفاق کی راہ ہموار ہوتی جائے گی ہوتی صحیح. جائے گی صحیح. نبی کریم علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائے کہ بس شروع تلغ سرو بشارتیں دو مت کرو یس فرو ولا تو آسانیاں پیدا کرو دشواریاں پیدا نہ کرو مثال کے طور پہ آپ ایک مسئلہ لے رہے ہیں درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں آپ عام نمازوں میں آپ درودے پاک بیٹھ کے پڑھتے ہیں صحیح. تو جس کا جیسا ذوق ہو وہ ही. کسی پہ کیوں مسلط کرتا اصل ہے اصل مسئلہ مفتی صاحب دیکھیے مجھے جو نظر آتا ہے جس تک میں جو پہنچ پایا ہوں آپ اگر اس کی تائید فرمائیں یا اس کی اس کا انکار فرمائیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی انا اس کو زیادہ عزیز ہوتی ہے کیا فرق پڑ جائے گا کہ اگر کوئی شخص قائل ہو جائے گا کسی چیز کا کوئی چیز نہیں پتا تھی آپ کسی اور چیز پر طریقے پر چل رہے تھے اور جب قرآن و سنت کی روشنی میں ایک چیز سامنے آ گئی میں ایک مثال دیتا ہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ نے اس دن رنگ انگوٹھی کا بتایا کہ اس میں لگ ضروری ہونا چاہیے میں نے جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس میں لگ نہیں تھا وہ میں نے اسی وقت اتار دی میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے کیا مطلب یہ اناج زیادہ نہیں ہے بیچ میں لیکن آنا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں مختلف مکاتے فکر کے لوگوں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں بات ہوتی ہے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بعض مسائل کو دل سے تسلیم کر رہے ہوتے ہیں हुँ. دوسرے والے کی بات کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں हुँ. لیکن انہیں عوام کی مخالفت کا اندیشہ ہوتا ہے हुँ. یا اپنے ہم اثر لوگوں کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوتا ہے اور کچھ شدت پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو بنیاد بنانے کے بعد اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی بات تسلیم کر لے تو اس کو زندہ رہنے نہیں دیتے کہ نہیں ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے ان کو صحیح اس قسم کے خوف ہوتے ہیں مطلب یہ ہے تو یہ مطلب ایک وسیع پیمانے پہ اس پہ کام ضرور ہونا چاہیے جیسے مفتی صاحب نے ایک اصول بیان کر دیا کہ ہم قرآن پر پہلے متفق ہو جائیں اس کے بعد جو فروعی مسائل نیچے نظر آتے ہیں ان میں دیکھیں کہ کون سے مسائل کفو اسلام سے تعلق رکھ جن کا تعلق کفر اسلام سے نہیں ہے جن کا تعلق کفر اسلام سے نہیں ہے وہ عوام کو کرنے دیا جائے صحیح اس میں آپ نہ روکیے اس کو کرنے دیجئے لوگوں کو اور نہ دوسرے کو اس پہ کرنے پہ مجبور کیا جائے صحیح جن کا تعلق کفر اسلام سے ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر ہے یا یہ عقیدہ اسلام کے منافی ہے اس پہ ٹیبل ٹاک کی جائے آپ بیٹھے سامنے والے کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور پھر میڈیا بھی اس میں ایک مؤثر کردار ادا کرے تو ان امید ہے کہ بہتر صورت نہیں صحیح شہری ٹائم میں شہری کا ٹائم ہے کچھ شہری ہم بھی کر لیتے ہیں آپ بھی جو کام اٹھ کر آپ کو نپٹانے ہیں جلدی جلدی سے نپٹا جی. ہم وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد افضل نوشاہی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب کچھ سوالات باقی ہیں جائیں کے پوچھا تھا کہ یہ گانے کی طرز پر نعت کی شرح حیثیت کیا ہے تو دیکھیں طرز جو ہے فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے یہ گانے کے ساتھ ملی تو بری نظر آئی نعت کے ساتھ ملے تو اس کو اچھا نظر آنا چاہیے ठीक. تو ایک عوامی ذہن ہوتا ہے کہ شاید گانے کے طرز پر ہم سنیں گے تو ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے تو ان کے ذہن آپ کا ہو رہا ہے اس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے اور افضل و بہتر ہے کہ ناطنا ایسی طرز تیار کر لیں کہ جو گانے سے مستقل نہ ہو تو ہر قسم کے اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ پوچھا ہے کہ رمیہ اگر دو دن کی رہ گئی تو کتنے دم ہم کہاں دیں خود بھیج دیں یا بھیج دیں یا خود جا کر دیں یہ کل بھی میں نے مسئلہ بتایا تھا اس میں فکہ کے دو قول سامنے آئے ہیں ایک تو یہ کہ تین دن کی رمی ترقی مجلس مختلف ہو گئی ہر دن کا ایک دم ہوگا تو میں نے کل یہی مسئلہ بتایا تھا کہ تین دم ہوں گے اور بازوں نے رنگی کی سے واحد کا اعتبار کیا کہ ایک جنس ہے لہٰذا اس پر ایک دم ہوگا اور یہ قول بہت اچھا ہے یہ مطلب عوام کی سہولت کے لیے بھی ہے تو تینوں دنوں کا کلبی جو مسئلہ تھا اس کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک دم بس یہ دے دیں اور اس کے لیے خود جانا ضروری نہیں ہے وہاں پر حرم میں بھیج دیں حدود حرم میں بھرا ذبح کرنا ضروری ہے جانور کو بہنیں جو ہیں وہ اپنی کوہنیاں زمین پر رکھ کر ہی سجدہ کریں کیونکہ وہ مخالفت مرد کے لیے ہے کونیاں اٹھانے سے مرد کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس کو سمٹ کے سردہ کرنے کا حکم ہے صرف ترجمہ قرآن پڑھیں گی تو قرآن کے برابر ثواب نہیں ملے گا قرآن کی عربی عبارت کا اپنے ایک مستقل ثواب ہے ثواب ملے گا لیکن وہ ثواب نہیں جو احاطہ کریمہ میں آیا ہے بھائی نے کہا اب بچوں کی ذمہ داری سے بھاگنے والے شوہر کی کیا معاملہ ہوگا تو یہ سب شخص جو ہے وہ ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے کیونکہ گھر والوں کا نان نفقہ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے اور وہ ایسا نہیں کر پا رہے تو انتہائی گناہ کبیرہ کے مرتب ہیں لیکن بہن کو چاہیے اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری آ جائے تو پھر صبر و تحمل کے ساتھ اس کو نبھائے تاکہ ان کا ثواب شکوہ کرنے سے ضائع نہ ہو ہمارے لیے ایک عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور مرد کی سب نا انصافیوں کی گرفت ہونی چاہیے بھائی نے کہا کہ میں چکن کا کاروبار کرتا ہوں تو جو مرغیاں مر جاتی ہیں ان کو بیچ دیتا ہوں اور پھر تقسیم کر دیتا ہوں پیسہ مختلف جگہ پہ تو ہمارے یہاں فقہ نفی کے روسے مردار مال نہیں ہے یاد اگر آپ اسے بیچیں گے تو اس کی دہ باطل ہوگی یا نافذ ہی نہیں ہوگی اور آپ کے لیے شرم وہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے اس کو پھینک دیں بیوی کہتی ہے کہ بہن نے کہا کہ میں نے پیسہ کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے وہ پہلے منافع کہتے تھے اور پتہ چلا وہ سود ہے اور حالات کافی خراب ہیں ان کے انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ گرمن ان انڈیا سے کال تھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہاں کی کسی بھی ایسے بینک میں آپ یہ پیسہ جمع کروا دیئے سیونگ اکاؤنٹ میں جو خالصتن کفار کا بینک ہو اس میں کسی مسلمان کے شیئر نہ ہوں ٹھیک ہے اس سے جو نفع آئے گا اسے آپ سود کی نیت سے نہیں صرف مالے مباہ کی نیت سے جیسے کہ کافر گفٹ دیتا ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کفار کے تاہر کو قبول کیا ہے تو تحفے کی نیت اس کو لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے اور جائز اور مزید اچھا کو کاروبار کرنے کی کوشش کریں تو بہت بہتر ہے مختلف قسم کے سٹونز پہننے میں تو حرج نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نگ والی انگوٹھی پہنی لیکن ان فصلوں کے اثرات کا قائل ہونا کہ منفی اثر ڈالتا ہے مثبت اثر ڈالتا ہے یہ شرم جائز نہیں ہے مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہتے ہیں یوز اگر سونا ہو رہا ہو تو اس سے زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی ہمارے نزدیک فقہ نصی کے روح سے استعمالی سونا ہو چاہے ویسے آپ نے رکھا ہو دونوں صورتوں میں زکات واجب ہوگی بھائی نے کہا کہ داڑھی ایک بارش رکھنا کیا حکم ہے ایک بالش نہیں ہو تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی یہ ایک مشت کا حکم ہے یہ جتنے یہ ہتھیلی ہوتی ہے تقریباً اتنی چوڑی داڑھی جو ہے نیچے وہ رکھنا واجب ہوتا ہے کوئی صورت یہ کہتے ہیں رمضان میں بتائیں جس میں فضیلت زیادہ ہو تو پورا قرآن ہی باعث فضیلت ہے جو پڑھیں گے انشاءاللہ اچھا سواب ملے گا صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے اسی سب کیا پیغام دیتے ہیں آپ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں ہر شخص اپنی سطح پر کوئی معاشرتی برائی کے لیے کوئی سماجی برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی روحانی جسمانی بیماریوں کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا پیغام کیا ہے ان لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ اصلاح کرتے ہیں ہمارے ہاں پہ ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج چونکہ حاصل نہیں ہوتے اس کمزوری کو دور کر لیا جائے جو ہے عام طور پہ جو بنیادی کمزوری پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ایمان میں کمزوری ہوتی ہے یقین میں کمزوری ہوتی ہے آخرت کے ایمان میں بالخصوص کمزوری ہوتی ہے اس ایمان میں پختگی پیدا کی جائے نتائج ضرور آئیں گے نبی کریم علیہ السلام تیرہ سال کی مکی زندگی میں آپ نے ایمان کی پختگی پر بہت زور دیا یہ صحیح. بات آپ کو معلوم ہوگی احکامات مدنی دور میں کثرت سے آئے بکی دور میں آپ نے مکمل ان کے ایمان کے اوپر زور دیا اس کو درست کیا جائے اس کو صحیح کیا جائے صحیح. اور جب ایمان میں پختگی ہو گئی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ پہ یقین پیدا ہو گیا مرنے پہ یقین ہو گیا قیامت پر یقین ہو گیا حساب کتاب پہ یقین ہو گیا تو اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی ان کے اوپر احکام نافذ ہوتے خود آگے بڑھ کے صاحبہ اکرام سوال کرتے تھے قرآن میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا یس النا کہانی قمری یس النا روخی مختلف چیزوں کے بارے میں آگے بڑھ کے سوال کرتے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے اور صرف قرآن ہدایت آتی تھی مثلاً شراب کی حرمت ہوئی مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے انڈیل دیے تھے صحیح تو یہ کیا تھا ایمان کی پختگی تھی جو عمل میں موثر ہوتی ہے صحیح ایمان کو پختہ کر لیں انشاءاللہ جتنی بھی کوششیں ہیں اس کے نتائج اچھے ملیں گے صاحب کیا فرماتے ہیں میں تین باتیں کروں گا پہلی بات تو یہ کہ برائی کو برائی سمجھنا شروع کریں ٹھیک پہلا قدم یہی یہ ہوتا ہے اسلحہ معاشرہ کا کہ ہم کسی برائی کو برائی تو سمجھیں صحیح. جب ہم برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو امر و بالمعروف کا سلسلہ رک جاتا ہے صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کی ذمہ داری کسی اور پہ نہ ڈالے کہ علمائی کریں گے گورنمنٹ ہی سختی کرے ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے ہر شخص کو احساس ذمہ داری بیدار کرنا ہوگا صحیح. اور تیسری آخری بات یہ کہ ہر شودے کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے قدم بڑھانا ہوگا علما طبقہ اپنا کرے میڈیا اس طرح انتہائی موثر قدم اٹھا سکتا ہے کیوں ٹی وی تو ماشاءاللہ جہاد کر ہی رہا ہے hmm. لیکن جو دیگر چینلز چل رہے ہیں تو اس میں بالکل جیسا ہماری بات ہوئی تھی کہ ڈرامہ بھی آپ بناتے ہیں تو اس کو آپ اصلاحی اس میں اگر انداز پیش کر دیں hmm. تو یہ بھی بہت موثر ثابت ہو سکتا Sohye ہے یہ بات بہت چھوٹی سی بہت معمولی سی بات بہت بڑے نتائج پیدا کر ہے یہاں قلوب کے اور ذہن کی تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے لہذا ہر لیول پر چاہے آپ اسکول میں ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں آفسز میں ہیں, فیکٹریز میں ہیں ہر جگہ اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کے بعد اور پھر وہ جو ہمارے پاس نکات تھے علم عمل صبر اخلاص حکمت ان کو مدوز رکھ کے کام کرے تو انشاءاللہ بہت بہتری کے صحیح ناظیم ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی. السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا گجرات سے بات کر رہا ہوں بھرو سے جی فائی. فرمائیے بھائی السلام علیکم سب کو میری طرف سے وعلیکم السلام جی صاحب اکمل صاحب اور عامر صاحب مفتی صاحب کو بھی جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ پندرہواں روز ہوتا ہے تو پورا چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے اور میرا یہ دلی امید ہے میں ایک بار مدینت المنورہ کی زیارت کر چکا ہوں ماشاء اللہ تو وہاں پر بھی میں نے یہ عروج پر چاند دیکھا تھا تو جب میں انڈیا میں وہی چاند دیکھتا ہوں تو دل میں خیال کرتا ہوں کہ مدینت المنورہ کو یہ بھی دیکھتا ہے یہاں انڈیا سے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں تو حجور پر میں اس کے لیے درود بھیجتا ہوں تو کیا یہ واضح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں عظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ آج ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا تھا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے امر بالمعروف معروف نہیں انل منکر کی بات کریں اور کس طرح سے کی جائے اور وہ کیا چیزیں شامل کی جائے اپنے اندر کہ جس کے ساتھ ہم معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں ہم جسمانی بیماریوں کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں تو روحانی بیماریوں کے لیے کیا کیا جائے کہ جس جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور جس میں ہم گرفتار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ تمام چیزیں سماجی طور پر معاشرتی طور پر ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ہم ان سے نجات کس طرح سے حاصل کریں جس طرح مفتیان کرام نے گفتگو کی اور دونوں مفتیان کرام کا یہ پوائنٹ آف ویو جو بہت بنیادی تھا کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور کوشش کریں کہ جب اصلاح معاشرہ کریں تو اس میں علم عمل صبر اور حکمت کے ساتھ کام لیتے ہوئے ہم اور اخلاص کے ساتھ کام لیتے ہوئے ہم اس طرح کی کوشش کریں اور اس کو بھرپور کوشش کے ساتھ منائیں کوئی بھی شخص ضروری نہیں ہے کہ جو اس فورم پر بیٹھا ہے یا کسی مسجد میں بیٹھا ہے یا کسی محراب و ممبر کا آدمی ہے ضروری نہیں ہے وہ ہر وہ شخص جو کوئی ایگزیکٹو ایسی آفس میں کام کرتا ہے کہیں اپنا بزنس کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے ہر وہ شخص اپنی اپنی سطح پر استاد ہے یا کوئی بھی ہے ہر وہ شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس انداز کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام معبودان باطلہ کی نفی کر, کر اس ایک اللہ کو مانتا ہے تو یقیناً وہ تمام حقوق جو اس نے عائد فرمائے ہیں اللہ رب العزت کے حقوق اس کے بندوں کے حقوق وہ سب ادا کرے اور ادا کرنے کی ترغیب دے یہاں پر ہم ایک جو سب سے زیادہ اہم چیز دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے رویوں میں سختی آ جاتی ہے کئی ہم بزرگوں سے کئی علما سے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے قرآن کی آیات بتاؤ گے مجھے حادیث بتاؤ گے مجھ سے زیادہ تمہیں پتا ہے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کون پوچھ رہا ہے کس طرح پوچھ رہا ہے اس کو اس لیول پر آ کر اس کی بات کی جائے حکمت کے ساتھ بات کی جائے تو یقیناً آپ کا پیغام زیادہ بہتر انداز میں پہنچے گا ہم نے جو قائل نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ شخص جو قائل ہونا نہیں جانتا وہ قائل کر بھی نہیں سکتا ہے تو یقیناً قائل ہوں جو اچھی بات کریں اس سے قائل ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کسی ایسے طریقے پر رائے کام کر رہے تھے اور اس پر عمل درامت کر رہے تھے عمل پیرا تھے کہ جو غلط تھا اور اگر آپ کو بتایا گیا تو اس میں کوئی انا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جب قرآن و حدیث کے دلائل سامنے آ جائیں تو ان پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو فوری طور پر اس پر قائل ہو کر اس میں بہت بڑی بڑا بڑائی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہر شخص پر ذمہ داری ہے آپ اگر یہ کوشش کریں کہ جس طرح یہاں پر کیو ٹی وی کے اس فورم سے علم کے دریا بہتے ہیں ہمارے مفتیان کرام جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر آپ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں معاشرتی برائیوں کے حوالے سے سماجی برائیوں کے حوالے سے روحانی بیماریوں کے حوالے سے یہ سب چیزیں جب آگے تک پہنچیں گی تو یقیناً ہر شخص کا اپنی اپنی جگہ پر ایک فرض ادا ہوتا چلا جائے گا آج کی سنہری بات سنہری بات جو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کرتا ہوں اقال صلاۃ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ اقالیہ صلاح السلام سرما لگایا کرتے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے اقالیہ صلاح السلام کا سرما خود استعمال کرنا یہ ایک ترغیب ہے اور آقال سلاۃ وسلام سرما لگانے کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے آج میڈیکل سائنس اس سرمے کی جو فضیلتیں بیان کرتی ہے اور جس طرح اس کے فوائد بیان کرتی ہے اس کے اندر ایک ایسا اینٹی سیپٹک اعلی ترین اینٹی سیپٹک پایا جاتا ہے کہ جو انسان کو آنکھ کی بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے جب انسان کو آنکھوں میں سرمے کو لگا لیتا ہے تو وہ اس کی جو پتلی جسے ریٹیلا ریٹیلا کہتے ہیں وہ آپ کی سورج کی شوا سے محفوظ رکھنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوتی ہے چشمے آشوب چشم کی بیماری سے انسان بچ جاتا ہے اور بہت سی ایسی چھوت کی بیماریاں ہیں جو آنکھوں کی جو دیکھنے سے لگ جاتی ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کو بچاتا ہے تو میڈیکل سائنس سرمے کی یہ فوائد آج بتا رہا ہے آکل سلاط السلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیئے تھے کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس پھیلائے ہوئے گو شائے دامان تجسس سائیں اس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے میں تینوں مہمانوں کا حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور محمد افضل نوشاہی شاہی صاحب جو لاہور سے اسپیشلی ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لایا میں تینوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے محمد افضل نوشاہ ان اللہ آخر میں کلام پیش کریں گے کل ان اللہ سیم ٹائم سیم چینل پر دو بجے آپ سے کیو ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر سحری ٹائم کے ذریعے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجئے تسلیمات بسم اللہ بس کی خیرات مہول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک جلک جھلک ایک نوری تلخو تاری زندگی یا نبی کی تسوں اے نبی دے مچیحا تیری اب تر ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی زندگی یا نبی اللہ اس کے کمزور اور اذکار سے تیری اپنائی تاری اویار کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تاری میں دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ سینا کے امتی یا نبی زیست کے تپ تیسرے پر سے دب زیست کے کپ تحرا پی پی عرب تیرے اتران کا ابر پر گا کب کب ہری رو گی سمنا میری کب مٹیں گی میری کشن کی یا نبی یا نبی اب تو آشو بحالات میں تیری یادوں کے چہرے بھی <تصفح> یا یعنی اب تو آشو تیری یادوں کے چہرے دھندلا دیے